بسرحمن و رحمۃ اللہ اور باقی تمام سامعین براد الخران سب سے سے ہمارے سلسلہ دہ کتاب دعوت شریف پیسے درخت نمبر ایک اور اولاد حمسہ کا درخت نمبر اٹھتیس ہے اور آج کے دعا جو ہے دعائے عید ہیں جو مختصر ہر ہماش کے لیے ایک چھوٹی سی دعا ہوتی ہے اسے اسے ہیں دعا تشور سے پہلے جو پڑھ جاتی ہے تو آج آج دعائیں عید دعا الاضحیٰ ہاں جی اردع شریف کا درخت نمبر 111 یہ دعا یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علین بارک علینا بلا انََََََََََ یار اُہ لب ودفا لب کا وشفا لب کا اللہ فرق و ربرحمد یا ارحم الرحمن تو یہ مبارک دعا ہے اس دعا کے مختلف مطلب دعا خرم، شروع میں فرماتے ہیں اللہم بارک بارق علین یا اللہ یا اللہ تعالیٰ کے اسم میں ذات ہے اس کے پاک ذات کا نام ہے اور اسی سے ہم دسویں دعا ہوتے ہیں اس کے وصلہ قرار دیتے ہوئے کیونکہ ہر دعا کے شروع میں یہ آدابِ دعا میں سے دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے کوئی نہ کوئی ذکر کریں ان میں سب سے جامع دعا ذکر اسما الحسنہ لفظ اللہ یا یا اللہ یا ربی وغیرہ کا زیادہ تر قرآن دعاؤ میں یہی استعمال ہوا ہے یہی آیا امبۂ الہی نے چونکہ وہ دعا کی مزاج سے زیادہ بہتر جانتے ہیں لہذا ہماری دعاؤ میں بھی اللہ یا یا ربانہ کا لفظ آیا ہے علّہ اے اللہ اے پروردگار عالم اے مالک دو جہان اے مالک ارد و سما بارق علینا ہاں جی بارق جو ہے بارکا جو بارک و مبارک تن عربی صرف کی نیاز سے ریاض باب سے ہے امر کر سگا ہے بارق یعنی اے اللہ برکت عطا فرما برکت دینے کے معنی میں لکھا اے اللہ برکت عطا فرما علینہ ہم پر اے اللہ ہم پر برکت عطا فرما مطلب کیا کس چیز میں برکت عطا فرما یہ بتایا اے اللہ برکت عطا فرما ہم پر فرمایا لیکن ہمارے کن چیزوں میں برکت عطا فرما یہ تو ذکر نہیں فرمایا علماء جانتے ہیں حج سے متعلق جو ہے اس کی عموم پر درالت کرتے ہیں مطلب یہ کہ علامہ بارک علیہ اے اللہ ہم پر برکت عطا نازل فرما یعنی ہمارے رزق میں برکت نازل فرما ہماری زندگی میں برکت نازل فرما ہاں ہماری عمر میں برکت نازل فرما ہماری ہر چیز میں اے اللہ برکت نازل فرما ہاں ہر خیر میں برکت نازل فرما جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ مراد ہے ہر چیز میں برکت نازل فرما یعنی ہر چیز میں اضافہ فرما دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ہاں جی برکت مطلب کہ وہی چیز ہے وہی چیز ہاں جی ختم نہیں ہوتی اس میں اللہ تعالی اضافہ کرتے رہتے ہیں تو یہ برکت کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز میں ہاں بہت سے لوگ بولتے ہیں ہماری تنخواہ میں برکت نہیں ہوتی رز میں برکت نہیں واقع ایسا ہی ہوتا ہے ادھر سے آتا ہے ادھر سے جیب ختم ہو جاتا ہے مہینہ نکلنے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہی تھوڑا سا تنخواہ مل جاتی ہے ہر مہینے کا کوئی روٹین کا رزق کوئی مل جاتا ہے اور وہ آرام سے مہینہ نکال کے کبھی بچ بھی جاتے ہیں اس کا بچت بھی ہو جاتی ہے تو یہی برکت ہے ہاں جی برکت کی مثال جو ہے امام جعفر سازی علیہ السلام نے دیا ہے کسی نے برقع بعد میں پوچھا تو امام نے فرمایا برکت کی مثال امام نے اسے سے سوال کیا کہ بیڑ بکریاں کتنے بچہ جنتے ہیں فرمایا ایک اور بہت زیادہ ہو تو دو فرمایا اور کتا کتنے بچے جنتا ہے فرمایا کتا جو ہے کتیا جو ہے وہ آٹھ دس بچے دس بارہ بچے بھی جنتے ہیں پانچ چھ تو عام ہیں فرمایا لیکن جو ہے گلی کوچوں میں کون سی چیز جانور زیادہ ہے بیڑ بکریاں زیادہ ہیں یا کتے زیادہ ہیں کہتے ہیں بکریاں زیادہ حالانکہ کتے کوئی بھی ذبح کر کے کھاتے نہیں ہیں ویسے جو ہے وہ خود بخود مارتا ہے خود جیتا اور ویسے رہتے ہیں ہاں جی اور انسان بیر بکریاں خدنا کاٹ کے ہم گوشت واضح کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اس کے باوجود بھی بیل بکریاں اتنے کثرت سے پھیلا ہوا ہے ہاں جی اور کتے جو ہے نہیں پھیلتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں یہی بیر بکریوں کا اس طرح پھیلنا جو ہے ہاں جی اتنی خارج کرنے, کرنے کے باوجود ضائع کرنے کے باوجود جبکہ وہ دو بچے سے زیادہ یاد نہیں دیتا ہے بہت زیادہ کو بعد شادی تین ورنہ ایک عام طور پر پھر بھی وہ اتنی تعداد میں دنیا بھرا ہوا ہے ہاں جی لیکن جو ہے کتے نہیں تو یہ برکت کی سادہ مثال امام نے سمجھانے کے لیے عطا فرمایا تو اے اللہ اللہ ہم علینا اے اللہ ہم پر برکت نازل فرما ودفا ان والانہ ہاں جی ہو دف ان کے منی جو ہے بہت سے معنی ہٹانا دکیلنا پیچھے ہٹانا ہاں جی دینا یہ مختلف معنی کیا ہے یہاں پر دے ودفع نہ ہٹا دے یہاں بہ مانی یہ ودفع ہٹا دے اے اللہ دور کر دے ہم سے کیا چیز بلا جو ہے اس کے معنی لکھا ہے بلا یبلو ہاں جی بلا یبلو سے ہے بلا یبلو بلون ون و معنی لکھا ہے خیر یا شر سے آزمائش ہاں جی اللہ تعالیٰ مال دے کے آزماتے ہیں کبھی مال چھن کے آزماتے ہیں کبھی سیاہ سلامت رکھ کے آزماتے ہیں کبھی سیاہ سلامت بیماریاں دے کے آزماتے ہیں تو خیر شاہ اس طرح کر تو غور بلا کے معنی غم اور مصیبت کا معنی بھی کیا <تصفيق> بلا اولو کے معنی آزمانا تجربہ کرنا امتحان لینا <تصفيق> یہ سارے معنی کیا ہے اور یہاں جو ہے <تصفيق> بلا اطفانہ اے اللہ دور حرما ہٹا دے ہم سے کیا چیز بلا یہاں یعنی ہمارے رنج و غم کو اور مصیبتوں کو ہر قسم کی دینی دنیاوی روحی جسمانی ہاں جی ہر قسم کی مثبتیں جو انسان کو مشکلات میں ڈالتے ہیں یا دنیا میں مشکلات میں ڈالتے ہیں یا آخرت میں مشکلات میں ڈالتے ہیں ان تمام چیزوں کے اللہ ان تمام بلاؤں کو مثبتوں کو غم و ہم کو سب کو ہم سے دور فرما ہاں جی یا رعوف لبیکا رعوف کے معنی جو ہے ہاں جی عربی ادب کے لحاظ سے ر اف اور رع ح یعر اور رع حر احراف رافت رافن یہ سارے معنی میں استعمال کیا ان اس سب کا معنی جو ہے مہربانی کرنا شفقت کرنا مہربان ہونا اس کے فعل معنی اور رعف جو ہے یہ صفت مبالغہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے بھی ہے ہاں جی تو اس کا معنی یہ کیا ہے حد مہربان اور مشفق ذات حد سے زیادہ بندوں پر رحم و کرم کرنے والا اور شفقت کرنے والی ذات تو یا روح اے سب سے زیادہ مہربان اور مشفق اور شفقات کرنے والی ذات ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے یعنی ہم ہمارے رزم میں برکت دے ہم سے ہر طرح کے بلاؤں اور مثبتوں کو دور کرے کہ سب سے زیادہ ہاں مشفق اور بہت مہربان اللہ ذات لبے کا لب کا معنی جو ہے عربی زبان میں عام طور پر حاجی لوگ بھی جو ہے پڑھتے ہیں وہاں بھی وہ لوگ لبے کا لبے کا بولتے ہیں تو لبا یو لبِ تن کے معنی جواب دینا لبے کہنا ان معنی بھی آتا ہے اور یہاں جو ہے اس مقام پر لبے کا کمانے کتاب المنج لغات میں لکھا ہے میں حاضر ہوں میں موجود ہوں میں تمہاری اطاعت پر قائم ہوں یہ معنی میں تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم بولتے ہیں یا اوح لبے کا اے بہت مہربان اور موفق اللہ لبے کا یعنی اے اللہ میں تیرے ہر ہر حکم پر ہاں جی عمل پیدا کرنے کے لیے تیریں ہر ہر حکم کے اطاعت و فرمن برداری کے لیے میں حاضر ہوں حاضر ہوں لبے کے لفظ میں حاضر ہوں کا ترجمہ دو دفعہ تکرار ہوتی ہے ہاں جی ایک دفعہ نہیں ہے دو دفعہ تکرار اس کو کثرت پندرات دراز کرتے ہیں کتاب عربی ادر کتاب لکھا سوٹی میں یہ اجابتن بعد ایجابطن کا معنی کیا ہے یعنی ہم با ایک دفعہ حاضر ہوں نہیں کئی دفعہ بولتے ہیں حاضر ہوں حاضر ہوں یہ دو دفعہ تکرار کے معنی میں تکرار کے لیے آتا ہے تو مانا یہ بن جائے گا یاروف کا اے بہت مہربان اور مشفق اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں ہر ہر تیرے ہر ہر حکم پر لبے کہنے کے لیے میں حاضر ہوں تیرے ہر حکم پہ ہمیشہ عمل پہلا رہنے کے لیے جو ہے میں رہنے پر میں قائم ہوں میں تمہاری اطاعت پر قائم ہے اللہ میں تیرے سامنے موجود ہوں میں حاضر ہوں ان معنی میں آتا ہے تو لبے کے بندہ اپنی عزیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو ہے اپنی مضبوط ارادے کا اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں اور اللہ حضور میں دس بے دعا اے اللہ بےحد مہربان اللہ میں تیرے ہر ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں وہ لبے کا دوبارہ اے الام سے دور فرما لبیک کا میں حاضر ہوں دور فرما کیا چیز دور فرما ہر بلا ہر مصیبت ہاں جی ہر پریشانی خواتین سے متعلق ہو خواتین سے ہو، ہر عذاب ہر آفات ہر مشکلات ہر پریشانیاں سب دور فرما کیونکہ دور فرما فرما کیا چیز دور فرما تو نہیں بتایا نا تو اس کے مطلب حذف مطالعہ جو عموم بدلات کرتے ہیں تو اے اللہ ہم سے دور فرما میں ہر کے دشمن کی شر حاسدین کی شر مکیر و دھوکہ کرنے والوں کی شر ہاں جی دینی دین کے حوالے سے ہمارے اندر شیطان ہمارے اندر جو شرور ہاں جی شیطان کی شر نفس مارا کی شر اور ہر طرح کی مصبت بلا بانچ ہر بلا و مصبتیں سب کو اے اللہ ہم سے دور فرما لبِ کا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں تیرے ہر ہر ہر حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ میں حاضر ہوں وشفا لبِ کا اے اللہ میرے شفات فرما میرے سفارش فرما بھائی اللہ تعالیٰ پھر کسی کو سفارش کریں گے ہاں جی ہم جو ہے امبیا علیہ السلام کی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے حضور میں ہمارے گناہوں کی باخش کے لیے درخواست کریں گے اس کو شفاعت کہتے ہیں یہاں ہم اللہ خود سے کہہ اے اللہ وش الب اللہ تو ہمارے شفات تو یہاں مراد یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے یہ مراد ہے ایک معنی یہ مراد ہے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ایک وشف البہ کے معنی وشفا اے اللہ تو ہمیں تر انبیاء ملاقہ محمد عالمحمد قرآن جن جن چیزوں کو تو نے شفیق قرار دیا ہے شفاعت کی اجازت دیں گے ہمیں ان سب کی شفاعت نصیب فرما ایک یہ معنی ہو سکتا ہے اس کا ان سب کی شفات ہمیں نصیب فرما وہ سفارش کریں گے اللہ قبول کرے گا ایک یہ معنی ہے اور دوسرا منت یہ کہ ویشوا اللہ تو خود ہمارے گناہوں کو بخش دے تو ہی جو ہے حقیقی بخشنے والا تو ہے اور اللہ کی شفات کے بارے میں حادث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کی شفاعت کی, امان کی اللہ کی فوتیں اللہ کے بخش اللہ کی, مخشنہ، اللہ کی بخشش. فرماتے ہیں کل قیامت میں تمام انبیاء اولیاء اوسیہ ہاں جی ملائکہ اور تماصم بچے جو نابالغ بچے مرے ہیں قرآن تمام علماء ربانی سب کی شفاعتیں ختم ہونے کے بعد جو انسان رہ جاتے پھر بھی انہیں آگے نہیں بادشاہ گیا فرماتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ خود شفاعت فرمائے گا فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے میدان قیامت میں سب کی شفاعتیں ختم ہو کے جو لوگ بچ گیا جن کو شفاعتیں شامل حال نہیں ہوا ان پر اللہ تعالیٰ خود کی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ خود شفاعت کریں گے فرماتے ہیں اور اللہ کی شفاعت سے سب سے زیادہ لوگ بادشاہ جائیں گے باقی تمام شوق و خواہ کی شفاعتیں جتنے لو بادشاہ گیا اس سے بتنے کتنے مرتبہ گنا زیادہ لوگ اللہ خود کے شبہ سے بخشا جائے گا کیونکہ اللہ رعوف ہے سب سے بڑا مہربان ہے اللہ رحیم ہے اس کے رحمت کا کوئی حد حدود نہیں ہے لہٰذا اللہ کردن کو بخشے گا ہم اس بات کو جواب نہیں دے سکتے حذینگرہ کیونکہ اللہ تعالی بے حد خود کے نام میں بے نہاد بخشنے والا ہوں میں غفار ہوں یعنی بہت زیادہ بخشنے والا میں رحیم میں بہت زیادہ رحم کرنے والا میں روح ہوں بہت زیادہ مہربان ہاں جی ہماری مائیں جو ہے ہماری ماں باپ کی شفقت اللہ کے مرزی ہمارے بعد کی زبان بلتے ہیں اتس سونچی کو حسچن امس سونچی کو ہاں جی تو ایک ماں باپ جو ہے ہمیں اپنے بچے کو آگ میں ڈالتے ہوئے کیا برداشت کریں گے ماں باپ تو حالانکہ بچے کو علاج کے لیے بھی ٹیکہ ڈالتے ہوئے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بچے کے علاج کے لیے ہاں جی تو اس کے دن میں اسی اللہ نے اتنی شفقت ڈالا ہے تو وہ اللہ جو بہت زیادہ بخشنے والا بہت مہربان ہے وہ کیا اپنے بندوں کو جہنم میں آگ میں پھینکنا اس کو گوارہ ہو جائے گا کیا میں تو سوچتا ہوں یہ ناممکن تھا لگتا ہے اس کی بے وہ رحمت مطلقہ کا مالک ہے تو وہ ہاں جی ماں باپ کے دل میں رحمت اسی نے ڈالا شفقت اولاد کے اسی نے ڈالا ہے تو پھر وہ اللہ اپنے بندوں کو اس کے اپنے دست میں قدرت سے خلق کیے ہوئے بندوں کو اسی کن کن کے امریکن فیکن سے خلق کیے بندوں کو جہنم میں ڈالا کہ اللہ گوارہ فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے یقیناً نہیں فرمائیں گے وہ بہت مہربان اللہ لہذا اللہ کی شفاعت سے سب سے زیادہ بخشا جائے گا تو وشفال اے اللہ بے کا اللہ میں ہاتھوں ہماری گناہوں کو بخش دیں ہاں جی آپ نے اپنی اورمبیا اور, اور رسول کی شفاعت میں نواز دیں لبِ اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں تر حکم الحکم پر لبِ کہنے کے حاضر ہوں آخر فرماتے ہیں وان اللہ عصوب بن فرقور اور بے شک اللہ تعالیٰ باسیاب واسو اٹھانے کے معنی میں ہے ہاں اس کے اور بھی کئی معنی ہیں لیکن یہاں پر بعصیاب واسو اٹھانے کے معنی میں بیجنا نکال پھینکنا ہاں جی مردوں کو اٹھانا سب میں یہاں پر مردوں کو قبر سے اٹھانے کے معنی میں تو اللّہ اللہ بے اللہ تعالیٰ عیاب اٹھائے گا من قبور کل قیمت کے دن جب برپا ہوگا تو اس دن اللہ تعالیٰ تمام موجودات جو قبروں میں ہے معلومات جو قبروں میں ہیں انسان ادو سب کو اللہ میں میں اٹھا کے لائے گا اور ان سے حساب کتاب کرے گا ہاں جی یہ ہمارا عقیدہ ہے اسی عاقدہ اس دعا کے اندر بھی اظہار ہے کہ کیونکہ کوفار قریش مرنے کے بعد دواز زندہ ہونے کو نہیں مانتے لہذا ہمیں جو ہے اللہ تعالی نے جو ہے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں یہ دعائیں دے دیا اللہ تعالیٰ کل اٹھائے گا جو قبروں میں برحمت رحم یامر رحمین آخر میں پھر ہم دعا کرتے ہیں اے اور ہمارے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تیرے رحمت کا واسطہ برحمت کا تیرے مہربانیوں اور, رحمت اور و کرم کا واسطہ تو ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما تو یہ بہت ہی خوبصورت جامع دعا ہے زینگرہ میں ہاں جی عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالی ہماری ہر دعاؤں کو قبول الماع الحرمہ امین رب